اللہ البال رقم اللہ کرارن اللہ, اللہ ہی ہے جس نے تمہارے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا بسما بس بیناد اور آسمان کو چھت کی صورت بنا دیا بسم و اور تمہاری نقشہ کشی کی فاخت ال اور کیا ہی عمدہ تمہارے نقوش بنائے وہ رضا کامت اور تمہیں رزق بہت پہنچایا باقیدہ چیزوں کا ظالم اللہ, اللہ, اللہ رب مو ہے اللہ کمار رب ب تمارک اللہ رب العالمی تو بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پرمر ہے لَا اِلَّا هُو وہی ہے ہمیشہ زندہ جاوید رہنے والی ہستی الحی جو زندہ ہے خود زندہ ہے اس کی حیات ذاتی ہے مستعار نہیں ہے عمر دراز مان کے لائے تھے چار دن ہمیں تو جو عمر ملی ہے وہ اللہ نے دی ہے زندگی دی ہے اللہ کی اتائی زندگی ہے ہماری ذاتی تو نہیں اس کی زندگی اپنی ہے الحئی لا اللہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں فجو مخلسی ندین اب یہ وہی جو چلا رہا ہے اس کا امور بس پکارو اس کو لیکن ایک شرط ہے الدین اس کے لیے اپنی ٹاٹ کو خالص کرتے ہوئے الحمد رب العالمین کل حمد کل سنا اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے وہ لدین کو نابود اللہ دون کہہ دیجیے مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں ان کی جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا پھر دیکھیے آب و اور عبادت اور دعا لازم و مل مجھے روک دیا گیا ہے منع کر دیا گیا ہے کہ میں پوجوں یا بندگی کروں ان کی جن کو تم پکاتے ہو اللہ کے سوائے لمبا جہاز نات جبکہ میرے پاس تو آ چکی ہے بیدناات میں ربی میرے رب کی طرف سے وہ امید تو اس نے ما رب العال اور مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں سر تسلیم خم کر دوں اتار کی گردن جھکا دوں اس اللہ کے سامنے جو تمام جہانوں کا پرور ہے سورہ زمر سے جو مکیات کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے بارے میں ایک توصولی بات میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہ تمام مکی صورتیں جو ہیں ان میں اگرچہ جو مکی صورتوں کے عام مضامین ہیں وہ بھی آئیں گے دہرا دہرا کر آئیں گے آخرت کا بھی ذکر ہوگا توحید کا بھی ہوگا رسالت کا ذکر ہوگا اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوگا تسکیر بل اللہ بھی تسکیر ایام اللہ بھی لیکن یہ کہ ان میں خاص طور پر توحید جو ہے گویا کہ اس پورے گروپ کی کا جو امود ہے وہ توحید ہے ان میں سے بھی جو یہ چار صورتیں آ رہی ہیں سورہ زمر اور سورہ مومن سورہ زمر ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مومن کا تھوڑا سا رہ گیا ہے پھر سورہ حامی مسدہ ہے پھر سورہ شورا ہے یہ چار صورتیں ایک خاص اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں توحید عملی یعنی توحید ایک عقیدے کی ہے جس جیسے کہ میں نے کلرز کیا تھا اور ایک ہے عمل میں توحید جس کے لیے کہ حضور کا یہ خطبے کے اندر بھی الفاظ آتے ہیں واحد اللہ یا من یاس واحد اللہ توحید کو اور کامل کرو اور کامل کرو اور توحید اور توحید اور توحید اور, توحید اور باب تفیل میں توحید جو مسئل بنتا ہے وہ بھی ہے کہ کسی چیز کو تدریجاً جیسے تعلیم تدریجن یعنی آسان کام نہیں ہے توحید پر انسان کا کالبند ہونا جو ہے یہ مسلسل محنت اور مشقت چاہتا ہے اب اس میں وہ بازار ایڈ کر لیجئے جو بالکل شروع میں میں نے تعارف قرآن کے زمین میں جو گفتگو ہوئی تھی تو اس میں آپ کو بتائی تھی کہ جیسے قرآن مجید کی ہر آیت اپنی جگہ پر علم و حکمت کا ایک موتی ہے لیکن جو آیات ملا دی جاتی ہیں ایک صورت کی شکل میں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک ڈور کے اندر موتیوں کو پھرو دیا گیا ہے اب یہ جو ترتیب ہے اس سے اس کے اندر ایک نیا حسن پیدا ہوتا ہے اسی طریقے سے پھر صورتیں ہیں وہ بھی ڈوروں کے اندر پروئی ہوئی ہیں مکی صورتیں مدنی صورتیں دونوں کا گروپ بن گیا پھر مکی صورتیں پھر مدنی صورتیں ان کے بھی عمود ہیں اب ظاہر بات ہے کہ عام طور پر تو مکیات اور مدنیات کے مضامین بہت کچھ مشابے ہوں گے کتاب متشابن جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورج عمر میں اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈور تو بڑی ایسی چیز ہوتی جو نظر بھی نہیں آتی ہے وہ تو ہار کے بوتی نظر آ رہے ہیں اسی طریقے سے سورتیں نظر آ رہی ہیں ڈور جو ہے وہ تلاش کرنی پڑتی ہے کہ مرکزی مضمون کیا ہے ان دونوں کو اس رفت کے اندر مربوط کرنے والی بات کون سی ہے تو ہم نے دیکھا کہ سورج گومن اور سورہ ظمر میں توحید عملی انفرادی سطح پر اس کا مضمون مکمل ہو گیا توحید عملی کا پہلو یہ سامنے آیا کہ اللہ کی بندگی کی جائے عبادت کی جائے لیکن اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے یہ گویا کہ توحید ہے عملی اسی کا دوسرا رخ ہے اور یہ داخلی رخ ہے دعا کی جائے اللہ سے لیکن دعا بھی کی جائے اللہ کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے چنانچہ ان دونوں صورتوں کو جوڑنے والے جو الفاظ ہیں جو ڈور ہے اس میں وہ کیا ہے مخلصین لہ الدین فاحود اللہ بخل لہ الدین بس اللہ کی بندگی کرو اس کے لیے اپنی عبادت اور اطاعت کو خالص کرتے ہوئے فد اللہ, اللہ الدین اور یہ سورہ مومن میں جو مضمون آیا دو مرتبہ تو یہ الفاظ مخلص اللہ, اللہ الدین تو یہ در حقیقت یہ ہے کہ جو وہ ڈور کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جنہوں نے ان دونوں صورتوں کو جوڑا اور گویا کہ اس طریقے سے انفرادی سطح پر توحید عملی کا مضمون مکمل ہو گیا اب اس کے بعد چلے گا معاملہ آگے وہ سورہ حامی مسا میں فد سے اب بات آگے بڑھے گی اجتماعیت اور فرد کے درمیان اجتماعی سطح پر توحید کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ ہوگا دعوت توحید کہ لوگوں کو توحید کا کائل کیا جائے یہ توحید ان کے دنوں میں بھی جاگوزی ہو جائے بہت سے لوگ توحید کے اوپر کاربند ہو جائیں پھر یہ لوگ مل جل جن کر جد و جہد کریں گے تو پورے نظام کو بھی توحید میں لے آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا دین پورے کے پورے نظام پر غالب ہو جائے اب یہ ہے ترتیب کے جو صورتوں کے مابین ہے جہاں تک سورہ مومن میں دعا کا معاملہ تھا وہ تو ہماری جو آیت ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 65 اس پر گویا کہ اس کا عمود کا معاملہ تو اس سورت کے اندر مکمل ہو چکا ہے آیت تھی ہو الحجلہ الحمد للہ رب العالمین گویا کہ اس امود کے اعتبار سے جو سورت وہاں ختم ہو گئی اب یہ مزید مضامین ہے اور یہ وہی مضامین ہے کہ جو مکی صورتوں میں آتے ہیں بار بار آتے ہیں اسنو بدلا ہوا ہے ترتیب بدلی ہوئی ہے لیکن ہیں وہی چیزیں اب ان سے مسئلہ یہ ہے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پہلے مٹی سے پھر نطفے سے گندے پانی کی بوند سے پھر ایک شہ سے کہ جو جنگ کی طرح لٹک گئی تھی رحم مادر کی دیوار کے ساتھ سم یخر جو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں نکالتا ہے بچے کی حیثیت سے سمے تب لوگوں پھر یہ تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی پوری پوختگی کو اپنی پوری جوانی کو اپنی پوری قوتوں کو سم والے تک پھر تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے اب یہ سلسلہ چل رہا ہے تمہاری زندگی کے اندر لائف سائیکل ہے ایک ہیومن بینگ کا وہ بن کمبنی تو قبل ایسے بھی ہوتے ہیں اس سے پہلے ہی جنہیں قبض کر لیا جاتا ہے جنہیں وفاد دے دی جاتی بڑھاپے تک پہنچتے ہی نہیں کوئی بچپن میں فوت ہو گیا کوئی جوانی میں فوت ہو گیا وہ بن کمبنی توفا بن قبلوں والے تب مسمن بہرحال ہر صورت میں چاہے بوڑھے ہو اور چاہے جوان چاہے بچپن میں موت آئی ہو لیکن یہ کہ وہ اجل مسمہ جو ہے جو اللہ نے ایک ایک فرد کے لیے معین کی ہوئی ہے اس کی موت کا وقت وہ بہرحال انہیں اس وقت تک تو رہنا ہے اس وقت تک انہیں جینا ہے تاکہ وہ پہنچ جائے اجل مسمہ کو مقرر وقت کو بلا اللہ کم تاکہ لور اور تاکہ تم اس سے عقل حاصل کرو اور اس سے رسید احس کرو وہ اللہ جی وہی ہے جو تمہیں زندہ بھی رکھتا ہے اور وہی ہے جو تم پر بہت وارد کرے گا فیضا قبا امر فن یقور الحق الف یقور باقی اس کے امر کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کہتا ہے کوئی رارا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا وہ ہو جاتی الم طرح آیات اللہ اللہ یوس رفل کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے ہاتھ پر لفظی تجمہ ہوگا کیا تم نے دیکھا نہیں لیکن یہ کہ مفوم کیا ہے تم نے غور نہیں کیا آیات جو اللہ تعالیٰ کے آیات میں جھگڑ رہے ہیں بحث و کر رہے ہیں انا یوسرف وہ کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں یعنی حق کے قریب پہنچ کر لٹائے جا رہے ہیں قسمت کی خوبی دیکھئے ٹوٹی کہاں کمند دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا انہیں محمد کا دور نصیب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قرب نصیب ہوا اسی شہر میں بس رہے ہیں کتنی بڑی بڑی نعمتیں ان پر اللہ تعالیٰ کی ہوئی ہیں انا یوسرف کہاں سے یہ لٹائے جا رہے ہیں کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں اللہ جی نہ وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو وہ بیمار ارسلہ دہی رسولنا اور جن اور ممکنوں کو جھٹلایا جو دے کر ہم نے بھیجی اپنے رس... اب بھیجا اپنے رسولوں کو فسو فیا تو پھر کچھ وقت کی بات ہے انہیں معلوم ہو جائے گا حقیقت ان پر منکشف ہو جائے گی اس دن اللہ جبکہ توق ان کے گردنوں میں پڑے ہوں گے وہ اور زنجیروں میں وہ جکڑے ہوں گے جو سحبون اور جائیں گے پھر حبیم کھولتے پانی میں سم افر نعری اس نرور اور پھر انہیں آگ کے اندر جھونک دیا جائے گا سم عقیل اے راکن پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم شریک کیا کرتے تھے من دون لہ اللہ, اللہ کے سوا کالو بلو انا وہ کہیں گے سب گم ہو گئے بلند من قبل و شیا ہم پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ہم جو پکارتے تھے ان کی کوئی حقیقت تھی ہی نہیں یعنی ہم پکار رہے تھے سمجھ کر کہ تم معبود ہے وہ تو تھے ہی نہیں ہم نہیں پکار رہے تھے کسی بھی شے کو کوئی شہ تھی ہی نہیں اس کا وجود ہی نہیں تھا کر زال کا یزل الباہ القافرین اس طرح اللہ تعالیٰ بھٹکا دیتا ہے کافروں کو ظال کم بماکن تم تفرخو اور یہ سب اس لیے ہوا کہ تم زمین میں اترا رہے تھے بڑے خوش و خرم تھے جو بھی ہم نے وہ دے دلا دیا تھا ہلدی کی گانٹھ مل جائے کسی کو اور وہ پنساری بن بیٹھے تو تمہارا حال وہ تھا فی الارض بغیر الحق بغیر اس کے کہ تمہیں اس کا حق پہنچتا اس اب ما کل تم تم تمرحون اور اطراتے بھی تھے اکڑتے بھی تھے رتخلو اب بابا خالدین داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں وہاں سدا رہنے کے لیے فبیشہ مسور متقبرین تو بہت ہی برا ہے یہ ٹھکانا متقبرین کا تکبر کرنے والوں کا اب یہاں حضور سے کتاب اور حضور کے اساتت سے تمام مسلمانوں سے فصبل النواد اللہ حق کہ نبی آپ صبر کیجئے اللہ کا وعدہ حق ہے پورا ہوگا دین غالب ہوگا آپ کامیاب ہوں گے داحما اند اللہ علیہ قرآن علیہ تشقا ہم نے یہ قرآن اس لیے تو آپ پر نادل نہیں کیا کہ آپ ناکام نہ مراد ہو معاذ اللہ نریند بادل ندی نائڈک یہ کئی دفعہ مضمون آ چکا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے نبی کہ ہم آپ کی زندگی ہی میں وہ سارا عذاب لے آئیں جس کا کہ ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں دکھا دیں ہم آپ کو بعد وہ چیزیں جن کا کہ ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں جس کی کہ ان کو خبر دی جا رہی ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو وفات دے دیں پہلے نہ پھر انہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا جائیں گے کہاں یہ یعنی جلدی تو اسے ہوتی ہے جس یہ اندیشہ ہو کہ کوئی قابو سے نکل جائے گا نکل کے بھاگ جائے گا پھر پکڑنا مشکل ہو جائے گا جائیں گے کہاں تو آپ بہرحال انہوں نے کشا کشا آنا تو میرے ہی پاس ہے مِّن مِنْ مَنْ مَنْ مِنْ مَنْ اور ہم نے بہت سے رسول بھیجے آپ سے پہلے بھی ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا کہ ہم نے ذکر کیا ہے بیان کیا ہے آپ پر اور وہ بھی ہیں کہ جن کا ہم نے آپ پر ذکر نہیں کیا وباں کان رسول اب آیت اللہ بزم اب ان تمام صورتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک دور چلی آ رہی ہے اور نہیں کسی بھی رسول کے لیے یہ ممکن ہوا کہ وہ کوئی بھی نشانی لے آتا بگر اللہ کے روح سے کوئی رسول اپنی ذاتی طاقت سے اپنے فیصلے سے نشانی نہیں لا سکتا تھا پیدا جا امر اللہ کوزیہ بلحق پھر جب اللہ کا فیصلہ آ گیا تو پھر فیصلہ چکا دیا گیا حق کے ساتھ وہ خس رحون ق اور پھر اس وقت جو ہیں جو کہ جھٹلا رہے تھے اور جھوٹ بنا رہے تھے اور مبتل تھے وہ وہی ہے کہ جو خسارے میں پڑے خس رہتے لور اللہ الگ الن ترکا ونہا ہی ہے وہ جس نے تمہارے لیے وہ چوپائے بنا دیئے حیوانات مویشی کہ تم ان پر سواری کرو اور انہی میں سے تمہاری خوراک بھی ہے تم کھاتے بھی ہو ان کا گوشت تم کھاتے ہو بولے کم منافع اور ان کے لیے اور تمہارے لیے ان میں بہت سے منفاطے ہیں بہت سے تمہارے کام نکلتے ہیں یہ مضمون بہت تفصیل سے سورہ نحل میں آ چکا ہے بولے تب لوگوں آگے حاجت تم ان کے اوپر سوار ہو کر نچو اپنی کسی کام کو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو تمہارے جی میں ہے تمہارے دل میں ہے وہ آلیہ والن فل کے توخمل اور ان پر بھی اور کشتی پر بھی تمہیں سوار کرایا جاتا ہے وہ یوری آیات اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیات دکھاتا رہتا ہے فأی آیات اللہ تم کے روم تو تم اللہ کی کون کون سی آیات کا انکار کرو گے افلم یسیرو فلفان آخ مت اللہ قبل ایک تو یہ آیات ای آفاقیہ ہے اور ایک پھر وہ آیات ہیں تاریخی ایام اللہ آفل تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہے کہ یہ غور کرتے کہ ایسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے کانوں اکثر امن وہ ان سے کہیں زیادہ تھے تعداد میں وہ اشد قوت اور زیادہ شدید تھے طاقت میں وہ آسارن فرغرب اور انہوں نے جو نشانات چھوڑے ہیں اپنے بعد آثار قدیمہ وہ ان سے کہیں بڑھ کر ہیں فما نہ آن ہوں ماں کانو یکس تو بچا نہ سکی اللہ کے عذاب سے انہیں وہ چیزیں کی جو وہ کمائی کرتے رہے تھے فلم ہوں رسول ہوں بلبینات تو جب آ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر اور کھلی تعلیمات لے کر فرے ہو باں تو جو بھی ان کے پاس علم تھا عقیدہ تھا گھڑے ہوئے توہمات تو تھے خیالات تھے وہ انہی پر اتراتے رہے اسی پہ انہی میں مگن رہے وہ ہاں کا بھی ماں اور جو حق آیا تھا اس پر مذاق اڑا رہے تھے وہ پھر ان کے اوپر الٹ کر پڑا اور اس نے ان کو اپنے میں لے لیا فلما راؤ باسنا کالو عام اللہ بلّہ پھر جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہمارا عذاب آ رہا ہے تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اللہ پر بالکل اس, اس کی توحید کو مانتے ہوئے تنہا اللہ ہی پر ہم ایمان لائے وہ کبھرنا بیما کننا بھی اور ہم کفر کرتے ہیں انکار کرتے ہیں اعلان براد کرتے ہیں ان بابودوں سے جنہیں ہم شریک کرتے رہے تھے فلم کو یونفا لما تو پھر ان کا ایمان لانا ان کے لیے ہرگز مفید نہیں ہوا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا یہ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں صرف ایک ہی مرتبہ ہوا ہے پوری تاریخ میں ایک ہی استثناء ہے وہ قوم یونس علیہ السلاۃ وسلم اور وہاں کا معاملہ خاص یہ ہے کہ کیونکہ حضرت یونس اللہ تعالی کی واضح اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے تو یہ چیز ہوا کہ دیکھیے ایک طرف ڈیبٹ ہوتا, تو طرف ڈیبٹ ہوتا ہے تو دوسری طرف کریڈٹ ہو جاتا ہے جدید حساب سے جن واقفیت ہے وہ خوب اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں نبی کے کھاتے میں جو ڈیبٹ آیا قوم کے لیے کریڈٹ بڑھ گیا اس لیے کہ اب اس کی وجہ سے وہ استثناء ہو گئی پوری تاریخ کے اندر کہ عذاب کے آثار شروع ہونے کے باوجود ان کی توبہ قبول کر دی گئی سنت اللہ, اللہ, اللہ قد فی قدخلت ہی یہ تو اللہ کی وہ سنت ہے اللہ کا وہ دستور ہے جو اس کے بندوں میں جاری رہی ہے یہ دستور جاری رہا ہے وہ خس رہا کل اور یہ کہ پھر اصل خسارہ تو کافروں کے لیے ہی ہے بارک اللہ لی ون کم فرقران عظیم و نفاانی میاں کم ولایات